الحمد لله الحمد للہ وحده لا شريك له والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلی تعلی ابراہیم والا علی ابراہیم انک حمید ال مجید اللہ مبارک الحمد المالا علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم والا علی ابراہیم انک حمید مجید علما کا جو مقام اللہ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے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 ساری دعائیں بڑی جامع ہیں ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نشین فرمائے عظور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں انی اوزب کمن خلیل ما کرن اظار حسنتن دفنہ و اظہار آ سیاحت ازا اللہ مجھے ایسے مکار دوست محفوظ رکھ جب وہ نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور جب برائی دیکھے تو چھاپ دے ایسے دوستوں سے میری پنا دے میری پنا اللہ بچا مجھے ایسے دوستوں سے آج ایسے دوست بہت ہیں نیکی دیکھیں تو دفن کر دیکھ دیں اور برائی دیکھیں تو پوری دنیا کو بتاتے دوستی کا تقاضہ یہ ہے کہ نیکی دیکھیں تو پھلا دیں اور برائی دیکھیں تو دفنا دیں آپ ایسے دوست بنو نیکیاں پھلاؤ اور برائیوں کو دفن کرو تو علماء کا احترام بہت زیادہ کیا کریں اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء تشریف لائیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے اپنے مقام پر بیٹھے اور یہی رہا کریں مجمع میں ہو تو آپ خود اس پاگے آگے بجوا دیا کرو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہمارا ہرما کی جو پہلی جمعرات ماہانہ خان کا اجتماع ہوتا ہے اس میں آمد کا مقصد معلومات نہیں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 اور نیک کمل اولیاء کی صحبت سے ملتا ہے کمل اولیاء کی صحبت سے ملتا ہے تو خانقاہ میں آنے کا مقصد معلومات نہیں خانقاہ میں آنے کا مقصد معمولات ہیں ہمارے حضرت پر کرتے تھے میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہمیں سنتا ہے اور میں سب سے کہتا ہوں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 پاکستان میں مل جائیں گے مدینہ پاکستان میں نہیں ہے اروزہ پاکستان میں نہیں ہے کابہ پاکستان میں نہیں ہے ہمیں یہاں آنے کے بعد جی بھر کر خانہ کعبہ دیکھنے دو اور جی بھر کے رسول اللہ علیہ وسلم اروزہ دیکھنے دو میں نے اپنے موبائل پہ بھی میں بہت پریشان تھا کہ بھائی اچھی سی کوئی تصویر ملے جو اس کو لگائے ساتھ ہی لگاتے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا ابھی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 جب تک خانقاہ کے ساتھ یہ تعلق نہ ہو تب تک آدمی کی زندگی بدلتی نہیں ہے زندگی میں فرق نہیں پڑتا حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے آپ نے سنا ہوگا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم نے سنا کہ مولانا احمد علی لہوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف ہے صاحب کشف کا مانا یہ ہے کبھی کبھی اللہ درمیان کے پردے ہٹا دیتا اور وہ چیز دکھا دیتا جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتی یہ کشف کمانا ہوتا ہے ہم اکاڑا سے چلے اور لاہور حضرت کی مجلس میں آئے حضرت طرح اللہ علیہ صاحب کشف تھے ان کو اللہ رب العزت یہ سمجھا دیتے کہ یہ چیز حرام کی ہے اور یہ حلال کیے کشف ہو جاتا تھا تو کہتے ہم حضرت کی خدمت میں گئے تو ہم نے کچھ پیسے مکس کر کے اس سے پھل خریدے کچھ پیسے حلال کے کچھ سود کے حرام کے اور ہم نے حضرت کی مجلس میں پیش کر دی مجلس میں تو ہم نے کہا کہ آپ مالٹے ہیں یا پھل ہیں قبول فرمائے اللہ علی رحمۃ اللہ علی نے فرمایا یہ تو حرام کا ہے یہ حلال کا ہے سلام. یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے فرماتے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں لگائی تھی تاکہ پتہ چل رہے جب دیکھا تو واقع تن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 حضرت ماتے پھر ہم نے دوبارہ سفر کیا کہ حضرت اب ہم آپ کے پاس بیت کے لیے آئے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کر جو میں واقع سنانا چاہتا ہوں یہ کہ میں نے تمہید باندھی ہے عید شخصیت بتانے کے لیے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے ہیں ان کا نام ہے مولانا حسن عباسی سندھ میں ایک شہر ہے ضلع سانگڑ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 اور مشقتیں برداشت کی ہیں اگر اس نے کعبے کا گھونڈ بھر لیا آپ نے اٹھ کر کھانا کھانا ہے ان نے پھر اپنے مریدی سے مشغول ہونا ہے کوئی بیماری بھی تو بندے کی ہو سکتی ہے نا ختم ہو گئی حضرت سید نفیس شاہ حسینی رحمت اللہ علیہ آپ نے نام سنے ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مسلح کے دیوبند کے کی. حضرت کے اللہ اور خاں میں مریدین آئے اور مریدین ذکر میں لگ گئے سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے ختم نبوت کے شاعر تھے وہ بھی آئے تو جب مریدین کو ذکر پہ لگایا تو مولانا سید امین گیلانی صاحب کو شاہ صاحب نے ذکر کروانے کی بجائے ان کے لیے چائے منگوا لی چائے اور بسکٹ توازو عام مریدوں کو ذکر پہ لگایا اور ان کے سامنے چائے رکھ دی جب مریدین فارغ ہوئے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 اور آپ کہتے ہیں ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو بڑا پیارا جملہ فرمایا فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا حساب کتاب شروع ہوگا تو تم یہ جو مجھ سے شکوہ کیا ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شکوہ کرنا کہ یا اللہ ہم آتے تھے اس بابے کی تقریر سننے کے لیے اور یہ کہتا تھا اللہ اللہ کرو تو یہ شکوہ اللہ کی عدالت میں کرنا بس پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے میں مجرم ہوں گا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 جنہیں کہتے ہیں ثانی امام آزم ابو حنیفہ فقی النفس کہا رشید احمد تم ہماری بیعت کر لو حضرت نے عرض کیا کہ بیعت کے بعد آپ فرمائیں گے ذکر کرو میں مدرس آدمی ہوں کتابیں پڑھاتا ہوں علمی مشغلہ ذکر میرا مزاج نہیں ہے فرمایا میں نے کب کہا ذکر کرو میں نے کہا میری بیعت کر لو میں نے ذکر کی بات نہیں کی انہوں نے بیعت کر لی ادالیزہ رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون میں رہتے تھے اچھا تھانہ بھون کے ایک نظام بڑا عجیب تھا وہاں تین بزرگ تھے آجم دعد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ المول محمد تھانوی مفتی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ جو شامری کے میدان میں انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوشور مر گئے لیکن حافظ جامن صاحب کے مزاج میں لطف زرافت تھی مزاحیہ طبیعت کے تھے بعض لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں اور اپنی پوری للاحیت کو اپنے مزاح میں چھپا لیتے ہیں جب کوئی بندہ خانقاہ خان میں جاتا تو آپ جامن شید رحمۃ اللہ پہلے بیٹھے ہوتے ملتے تو کوئی بندہ جاتا السلام علیکم فرماتے وعلیکم السلام کیسے آئے ہو اگر تو ذکر کرنا ہے عاظم داد العلم حاجر مک بھی بیٹھے ہیں مسئلہ پوچھنا ہے مفتی محمد خان بیٹھنے ہیں حکا پینا ہے تو آف امن بیٹھا حکا ہمارے پاس بیٹھو یہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے بعض لوگ ہنستے رہتے ہیں اور ان کا تقوا اور للہی تو اسی کے اندر چھپا ہوتا ہے اور لوگ ان کو جان نہیں پاتے کتنا بڑا یہ ولید تو حضرت تھانہ بھون تشیف لائے گنگوں سے فرمایا بیت کر لی جب بیت ہوئی تاجی امداد اللہ مہاجر مکیر احمد اللہ علیہ نے فرمایا آج کی رات مولانا رشید احمد گنگوئی گو کا بستر میرے کمرے میں میرے ساتھ لگا دو آج ان کا بستر میرے کمرے میں میرے ساتھ لگا دو. لگا دیا اب حاجی صاحب جب صبح اٹھے تاجت پڑے اور اللہ اللہ کی ضربے لگانے شروع کی تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ ابھی اٹھ گئے بھائی شیخ کے کمرے میں ہوں شیخ کے ساتھ لیٹا ہوں اب شیخ ذکر کرے اور میں نہ کروں عجیب لگتا ہے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 آپ فیصلہ کرو ہم انشاءاللہ شاء یومیہ ذکر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ اور ہم ذکر کو معمول بنائیں گے اور مرتے دم تک ذکر چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ شاء یہ مسلسل کتنا ضروری ہے قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی بات سمجھانے کے لیے بذکر اللہ پکر اللہ تھتم ان القلوب یہ بات سمجھنا اللہ بذکر اللہ تھتم ان القلوب یہاں جو با ہے توجہ رکھنا یہاں جو با ہے الا بذکر اللہ یہ با بانا فی ہے با بانا فی ہے علامہ الوسی فرماتے ہیں با بانا فی ہے الا بذکر اللہ تت القلوب اس کا معنی ہے اللہ فی ذکر اللہ تت ان القلوب کما انس سما تھا تتم ان فلما لا بالماء عجیب بات فرمائی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 اور اس کے بعد پھر آپ ذکر فرمائیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے پھر سمجھ لو کہ سلسلہ چشتیہ میں ہمارے ہاں بارہ تصبیات ہیں ہمارے ہاں بارہ تصبیات ہیں دو تصبی لا الہ الا اللہ چار تصبی الا اللہ اور چھ تصبی اللہ کتنی ہو گئی بارہ آپ کوشش کیا کریں یہ بارہ تصبیہات پڑا کریں دو لا الہ الا اللہ چار اللہ, اللہ اور چھ اللہ اللہ جو یہ بارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں کہ روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور ایک تصبی استافر اللہ کی اور ایک تسبیح درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سورہ یاسین پڑھ لیں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لیں اور جمعہ کے دن سورہ کام پڑھ لیں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 اسی سال کی مزید نیکیاں مل لیں گی اللہ درجات بلند فرما دے گا اللہ کریم ہے اور کریم ہوتا ہے جو تھوڑے عمل پہ زیادہ اجرت آ فرمائے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی عطا فرمائے درود پاک پڑھ لیں اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں اس بات کا خیال رکھیں جب اللہ الہ کہتے ہیں تو یہ تصور کریں اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالتا ہوں اور جب اللہ کہتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ اپنے دل کے میں اللہ کی محبت کو لاتا ہوں ہر پندرہ مرتبہ بیس مرتبہ کے بعد ایک بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی صحابی وبارہ کا مسلم اور پھر ایک تسبیح ا اللہ اللہ ہلکی زر مارا کرے ہلکی زیادہ نہیں اور پھر ایک تصبی اللہ ایک مرتبہ جلا جلالو کہنا چاہیے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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا, <Musevaryia> لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله اصحابه وبارك وسلم لا اله الا الله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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا الله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 محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله اصحابه وبارك وسلم لا اله الا الله لا إله الا الله لا اله الا الله لا اله الا لا اله الا الله إلا الله لا إله الا الله لا الله لا اله الله لا اله الا الله لا, إلا الله. لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واساه وبارك وسلم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 إِلَ اللَّهِ إِلَ اللَّهِ إِلَ اللَّهِ إِلَ اللَّهِ إِلَ اللَّهِ إِلَ اللَّهِ نِلَّ اللَّهِ إِلَ اللَّهِ نِلَّ اللَّهِ إِلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِلَّا اللّٰهُ إِلَّا اللّٰهُ إِلَّا اللّٰهُ إلا الله إلا الله إلا الله, اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله اصحابه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم منواله الله الله, الله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 الله لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله